اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المرسلین امام المطین خواتم نبی سید ومولانا محمد علی و اصحابی اجمعین ربیعول الاول ماشاءاللہ شروع ہو چکا پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی شروع کریں گے ربیع الاول میں ہم تمام جمعے جو ہیں ان میں انشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر بعد میں ہم ہر مہینے ایک بار سیرت النبی کا بیان کریں گے حدیث شریف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا اور اسماعیل کی اولاد سے کینانا کو کہ نانا کی اولاد سے قریش کو قریش سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم میں سے مجھ کو یہ صحیح حدیث ہے اور اسی مفہوم میں دو صحیح احادیث اور بھی ہیں کچھ دعیف احادیث بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کا جو متن ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس لیے ہم نے صرف صحیح کو چنا یہ جو حدیث ہے یہ مکمل شجرہ شریف نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بتاتی ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ آپ کے والد محترم سے حضرت آدم علیہ السلام کا سناتے ہیں یہ جتنے شجرات ہیں یہ سب غلط ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان یہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نصب مبارک اپنا بیان کیا تو ماد بن عدنان پہ جا کر رک جاتے تھے آگے نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اہل انصاب نے غلطی کی ہے یعنی عدنان کے بعد سے جتنے بھی شجرِ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں درست نہیں ہیں یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تو جان لیتے منطب آپ اللہ سے التجا کرتے اللہ تبارک وطالعہ مکمل شجرہ شریف جو ہے وہ عنایت فرما دیتے لیکن نہ آپ نے اس سے آگے جاننا چاہ نہ اللہ نے بتایا اس کے آگے کئی شجرات موجود ہیں ایک لطف کی بات آپ کو یہ بتائیں کہ ادنان سے آگے نو شجرات تو میں خود دیکھ چکا ہوں جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے بالکل مختلف ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ کبھی آپ کو شجرات ملیں جو عدنان سے پیچھے جا رہے ہیں چاہے ابراہیم علیہ السلام تک جا رہے ہوں چاہے آدم علیہ السلام تک جا رہے ہوں اس کو وہیں پر آپ رد کر دیں اس کو تسلیم نہ کریں اس کو درست نہ مانیں وہ سب کے سب غلط ہیں عدنان تک شجرات درست ہے اچھا اب اول کا اعجاز کیا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیر والے دن آپ کی پیدائش مبارکہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیر والے دن آپ کا وشال مبارک ہے یہ بات معتبر اور صحیح یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کی پیدائش بھی پیر کو تھی آپ کا وشال بھی پیر کو تھا اور مہینہ جو تھا وہ ربیع ہے اس کے علاوہ سال اس کو ہاتھیوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ پھر اب بحثیں ہیں مثلاً مثال کے طور پر پیدائش مبارکہ کے حوالے سے بے تحاشا تاریخیں بتائی جاتی ہیں کوئی کہتا ربیع دو ربیع کوئی کہتا ایک ربیع ایک لمبی فہرست ہے ہر کسی کی اپنے شواہد ہیں اپنی بحثیں ہیں لیکن ایک چیز آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک تاریخ جو افسوس کی بات ہے ہمارے کئی علماء ممبروں پر بیٹھ کر بڑا اصرار کر کے بتاتے ہیں وہ تاریخ وہ ہے جو ایک ماہر فلکیات نے حساب لگا کر نکالی ہے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ہم تو کہتے ہیں ضعیف سے ضعیف روایت موجود ہو جس میں کوئی تاریخ موجود ہو تو اس کے مقابلے پر بھی اگر سند موجود ہے تو اس کے مقابلے پر بھی کبھی ماہر فلکیات کا حساب تو نہیں لایا جا سکتا یہ تو ظلم اب جتنی تاریخیں ہیں ان سب پہ بحثیں جتنی بھی ہیں اس میں ہم دو باتیں صرف کریں گے ایک تو کچھ حضرات اور یہ بات مجھ ناچیز کو ایک جمعہ کے بیان میں اسلام آباد میں ممبر سے بھی سننے کو ملی کہ بارہ ربی ال کی پیدائش ثابت نہیں ہے استخر اللہ اور بارہ ربیع کا وشال ثابت ہے استغفر اللہ اصطفر اللہ کیوں پڑا بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کچھ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جی چونکہ بارہ ربیو اول کو آپ کا وصال ثابت ہے تو یہ تو غم کا دن ہے اللہ. ایک روایت نظر سے گزری کچھ عرصہ پہلے چونکہ صنعت دیکھنے کا موقع نہیں ملا اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے صحیح ہے یا ضعیف ہے لیکن اس کا جو متن ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ درست ہے. کئی بار ضعیف روایات کا بھی متن درست ہوتا ہے بلکہ بے صنعت کا بھی کئی بار درست ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی امت کے لیے نبی کی پیدائش بھی مبارک ہے اور اس کا وصال بھی مبارک ہے اس کی وجہ کیوں ہے اب ذرا دیکھیے آپ اگر یہ ضعیف بھی ہو اور بے سند بھی ہو ہم نے کہا جی اتفاق نہیں ہوا اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کرتے پھر بھی یہ بات درست ہے اور کیوں درست ہے؟ ذرا غور فرمائیے پیدائش تو اس لیے مبارک ہے کہ اس سے عوام کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا اور وشال اس لیے مبارک ہے کہ جس امت کا کی موجودگی میں نبی کا وصال نہیں ہوتا وہ امت ہمیشہ عذاب میں تباہ و برباد ہوتی ہے جتنی بھی ایسی امتیں گزری ہیں جتنے انبیاء جتنے رسول علیہ السلام گزرے ہیں جو جن کی امت نے ان کا وصال نہیں دیکھا تو وہ اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ تباہ ہوئی تھی تو آپ کا وصال اس امت کے لیے وہ بھی مبارک ہے اور آپ کی پیدائش اس امت کے لیے وہ بھی مبارک ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے جس میں واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک نے آپ کو, کو جسے کہتے ہیں نے چوائس دی تھی آپشن دی تھی موقع دیا تھا اچھا فیصلہ کر لیں اور آپ نے پسند کیا کہ نہیں میں اپنے رب سے ملنا چاہتا اصل متن جو ہے کسی وقت اگلی سیرت النبی کی کسی اگلی نشست میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بتا دیں گے اچھا اب ہم بتاتے ہیں کہ ہماری رائے میں بارہ الاول پیدائش کی تاریخ کے طور پہ مضبوط ترین روایت ہے. اگر آپ اس کو صحیح نہیں بھی مانتے تو مضبوط ترین ہے اگر آپ کے پاس پچاس احادیث ہوں اور ساری کی ساری رئیف ہوں یا متصل سند نہ ہو ٹوٹی ہوئی سند ہو تو جو سب سے زیادہ مضبوط ہے اس کو مانا جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں فلاں نے یہ بھی کہا ہے فلاں نے یہ بھی کہا ہے, فلاں نے یہ بھی کہا ہے یہ تو پھر ضد کرنے والی بات ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے اور آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سیرت النبی پہ پہلی کتاب لکھی ہے جس کو سیرت ابن اسحاق کہا جاتا ہے وہ کتاب آج موجود نہیں ہے اس کے کچھ حصے موجود ہیں باقی وہ تباہ ہو چکی ختم ہو چکی اور ہمارے ہاں پچھلے تین چار مہینے چھ مہینے یا شاید غالباً سال سے مجھے چیز کو موقع مل رہا ہے بار بار پوچھ ساری ہے جناب ابن اسحاق دیکھیں ترجمہ ہو گیا آپ خریدیے اتنے کی مل جائے گی بھائی یہ کتاب موجود نہیں ہے کیوں لوگوں کو دھوکا دے رہے اب اس کا کچھ حصہ بمشکل کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس فیصد ہے جو موجود ہے کسی لائبریری کے اندر د... اس میں آ... موجود تھا دمشک میں غالباً کسی لائبریری مگر صحیح یاد ہے اگر کسی نے وہ حاصل کیا اور اس کا ترجمہ کر لیا تو وہ مکمل کتاب نہیں ہے تو پندرہ بیس فیصد ہے پہلی سیرت کی کتاب اور وہ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ پیدائش مبارک عام الفیر ربی الاول بارہویں رات یعنی بارہ ربی البئی کہہ رہا ہے پھر امام بحکی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن اسحاق اتابعی ابئی رحمت اللہ علیہ کا یہی کو بیان کیا پھر ابن یہ نام کم از کم احناف کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے انہوں نے دو صحابہ سے جابر ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین واضح طور پہ یہ دونوں صحابہ کا پیش کیا متصل سند کے ساتھ ٹوٹی سنت کے ساتھ نہیں متصل سند کے ساتھ کے پیدائش بارہ ربیع کو ہوئی اب ہمارے ہاں عام طور پر اس صنعت کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے لیکن ہم نے خود اس سند کو دیکھا ہے اس میں ایک جو رابی ہے وہ مشکوک ہے ہمارے نزدیک لیکن تابعی کا کال ہو براہ راست متصل سند کے ساتھ تابعی کا ہو صحیح روایت اور ایک راوی کے شک کے ساتھ دو صحابہ کا کال ہو اب ہمارا معاملہ بڑا سیدھا سا ہے اگر آپ بارہ ربیع کے علاوہ کوئی اور تاریخ پیدائش ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ٹکر کی سند لا کے دینی پڑے گی اگر اس کی ٹکر کی سند آپ نہیں لا سکتے تو ہم کوئی ایسی بات جو بے سند ہو یا اس سے کمزور سند کی روایت ہو اس کو لے کر آئے اور یا اٹھا کے ایک ماہر فلک, فلک یاد کی کوئی آپ اٹھا کے لے آئیں گے جس نے حساب کر کے بتایا ہے کہ جناب یہ تو فلاں تاریخ بنتی ہے ہم ان سب باتوں کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیونکہ بدزبانی ہم نے نہیں سیکھی الحمد بدکلامی ہم نے نہیں سیکھی الحمدللہ بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ ہم ان کو کہیں گے کہ جناب اگر آپ اتنا ہی آپ کو شوق ہے کہ ہمیں منوائیں یہ تاریخ ہے تو اس کی سند اس سے زیادہ مضبوط سند لا کے دو پھر بات کریں گے تو اس لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ بارہ ربیع الاول کو پیدائش ثابت نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے اب آتے ہیں بارہ ربیع الاول کو وصال وہ کہتے ہیں ثابت ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ایک بات پوری ذمہ داری سے بتا دیں بارہ ربیع الاول کو آپ کا وصال نہیں ہوا یہ غلط ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں آج کل بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ جو حساب ہے یہ حساب بھی پیش کر رہے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بتا دینا چاہیے یہ کوئی آٹھ سو سال پرانی تحقیق ہے نئی تحقیق نہیں ہے لوگ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ کام انہیں ہی پتا چلا ہے آج ڈیڑھ ہزار سال با, بعد کسی کو تو پتا ہی نہیں چلا یہ تقریباً آٹھ سو سال پرانی تحقیق ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو خطبہ حج بزرک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ نو تاریخ تھی صحیح حدیث سے ہمیں پتا ہے کہ اس دن جمعہ تھا صحیح حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا وصال پیر کو ہوا آپ خود دیکھ لیں کیلنڈر چھوٹا سا آپ خود بنا لیں ذو الحج یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا پھر محرم یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا اور پھر سفر یا انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا اور اس کے بعد ریبیو لیول میں آپ کا وبارک اب اگر جمعے کو نو ہو اور تینوں مہینے جو ہیں وہ آپ کے تیس تیس تیس دنوں کے ہوں تو بارہ ریبیو لیول جو ہے وہ اتوار کو آتی ہے پیر کو نہیں آتی کوئی ایک مہینہ آپ انتیس کا کر دیں تو ہفتہ ہو جائے گا دو مہینے انتیس کے کردے جمعہ ہو جائے گا تینوں مہینے انتیس کے کردے جمع رات ہو جائے گی یعنی پیر کو تو بارہ ربی آنا کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے آپ خود بیٹھ کے چھوٹا سا کیلنڈر بنا سکتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ آپ کا وصال جناب بارہ ربیع ال کو ہوا تھا اور اس دن پیر تھی تو یا تو وہ لا علم ہے یا وہ کم علم ہے یا وہ جھوٹا ہے اس لیے پوری ذمہ داری سے آج ہم آپ کو یہ بات ارض کر رہے بارہ ربیع الا آپ کی پیدائش مضبوط ترین سند کے ساتھ ثابت اور بارہ ربیع الاول آپ کا وشال نہیں ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک عام مسلمان اس کو دیکھنا سکے آپ کی پیدائش مبارک کا تمام عالم انسان ہمارا ماننا یہ ہے کہ مبارک ترین دن ہے یہ اور اس حوالے سے آپ کی پیدائش کے حوالے سے بے تحاشا معجزات ہمارے کتابوں میں درج ہیں افسوس کے ساتھ عرض کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بے سند اور جھوٹے ہیں کچھ باتیں درست بھی ہیں انشاءاللہ اللہ چونکہ ربیع میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری گفتگو سیرت النبی پہ رہے گی تو انشاءاللہ موتبر حدیث اور معتبر اقوال کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے اور مزید آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کی عادات آپ کے اعتوار آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چلنا پھرنا یہ سب چیزیں دیکھیں گے سیرت النبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے قرآن مجید اور احادیث کے بعد اس کی وجہ کیا ذرا سمجھیں ایک بڑا دلچسپ ابھی دو تین دن پہلے ہی ہوا ہے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی مجھے واٹس ایپ کہنے کہ جی میں جہاز میں بیٹھا تو ساتھ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی غالب ان امریکن خاتون تھی کوئی یورپین شاید تھی یاد نہیں گفتگو شروع ہو گئی ان کا کہاں سے ہو ان کا جی میں پاکستان سے ہوں وہ خوش ہوئی کہ اس کا مطلب تم محمد علی جناح کو تو جانتے ہو گے کہاں جی ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں ہمارے بانی ہیں ملک کے ان کا تمہیں اس کا مطلب ہے ان کا ادب احترام جی ہم ان کا دل سے ادب احترام کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اب جو اس نے آگے بات کہی خاتون نے ایک غیر مسلم یورپین یا امریکن جو بھی خاتون نے وہ ہم مسلمانوں کے چہروں پہ بہت بڑا تماچا ہے ایک تھپڑ ہے وہ اس نے کب پھر آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت میں ان کی کوئی ایک دو چیزیں تو ہوں گی جو چھلکتی ہوں گی یعنی آج غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ جہاں محبت جس سے ہوتی ہے اس کی عادتیں اس کی اتوار اس کا انداز اس سے محبت کرنے والا اپنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے یہاں بزرگوں نے بہت سے جو اشار اور مصرے کہے لوگوں نے اس کو الٹے رنگ دیے رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہمارے یہاں ہم پچاس ہزار مطلب بنا لیا مطلب ایک ہی ہے کہ محبوب کا نام اتنا لیا کہ میری اپنی شخصیت محبوب کا ایک عکس بن گئی جیسے اس کو پسند ویسے میں جیسا میرا محبوب مجھے دیکھنا چاہتا ہے ویسا میں بیچ میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بندہ بشر ہے لیکن اگر نیت درست ہو خلوص ہو کوشش ہو تو اللہ معاف کرتا ہے لیکن اگر خلوص نہ ہو ریا ہو دکھاوا ہو اور پھر ضد ہو اور بحث ہو تو پھر صرف اور صرف اس دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے تو سیر النّبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہم موضوع ہے آپ کیسے کھاتے پیتے تھے آپ کیسے چلتے تھے آپ اٹھتا بیٹھتے کیسے تھے آپ کا پہناوا کیسے تھا آپ کو کیا پسند تھا آپ کو کیا ناپسند تھا اس کا جاننا ضروری ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی قرآن حدیث چاہیے اس کی کیا ضرورت ہے یہ سنا ہے ہم نے وہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنی شخصیت پہ لاگو صرف ایک شخصیت نہیں کیا ہے اور ہمارے لیے وہ شخصیت ایک نمونہ ہے ایک رول ماڈل ہے جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی سوارنے کی کوشش ضرور کرنی اسی لیے ہم تو صاف کہتے ہیں پہلے بھی ایک نشست میں ہم نے کہا تھا اور آج پھر بات دہراتے ہیں آخری بات کے طور پہ بالکل سچی دینی گفتگو کر رہا ہے بد زبان ہے ہم نہیں مانتے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زبان نرم نہیں کر سکا اگر اس کی بات سچی بھی ہے تو ہم سننے کو تیار نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت قرآن سمجھنے کی ہدایت حدیث سمجھنے کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سمجھنے کی یہ ہدایت وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ان کی زندگی کو سمجھنے کی ہمیں ہدایت اسی لیے ہم ہر نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیسے مانگیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انعام یافتہ لوگ کیسے تھے ہم نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کی شخصیت اپنے بچوں کو نہیں بتائی ہم نے کہا کہ جی وہ ہوا میں اڑے تھے وہ پانی میں چلے تھے ادھر سے وہ ہندو اڑا ادھر سے ان کے جوتے اڑے ہم ان کرامات کے قائل ہیں لیکن کرامات مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں مسلمان کے لیے تو ایمان ہے یہ کرامات غیر مسلم کے لیے ہیں ان کی شخصیت جاننا ضروری ہے ان کا طرز زندگی جاننا ضروری ہے اور اگر آپ سیرت النبی پر ہی وقت لگا دیں آگے جانے کا وقت ہی نہیں ملنا آپ کو اتنا کچھ موجود ہے آپ کی زندگی سے متعلق اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے سامنے رکھی ہے ہمیں پہنچائی ہے اور ہر معاملے میں پہنچائی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ خاص فضل کرے رحم کرے کرم کرے اور ہمیں صحیح سیدھے راستے پر گامزن ہونے کا اس میں توفیق بخشے و صلی اللہ علا خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب ہی اجمین برہمت